آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنص بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی اب آپ نے متعم بن عدی کو پیغام پھیجا متعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عالی حاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی چنانچہ متعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے مسجد حرام میں داخل ہوئے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اس دوران میں متعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے نے اس کی اس کی پناہ کو منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اسلام کی تبلیغ فرماتے میلوں میں جا کر بھی واس فرماتے قبائل کا دورہ بھی کرتے تائر سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا ان میں سے چند نام یہ ہیں سوید بن سامت رضی اللہ عنہ یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے امثال لقمان کے حافظ تھے یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بو آس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں ایاس بنواس اس وقت کے رکن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا زماط ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوہ کے ایک فرد تھے آہل عرب میں جھاڑ پونک اور تاویز گنڈے کے لیے مشہور تھے انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا پھر واپس یمن چلے گئے توفیل بن امر دوسی رضی اللہ ان یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی خود شاعر تھے بہت ذہین تھے مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یسرف کے اطراف میں رہنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی ابوزر اسی وقت مسلمان ہو گئے آپ نے ان سے فرمایا ابوزر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا سیدنا غفاری رضی اللہ عنہ نے عرص کیا پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں اب کیا ڈر ہے میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا چنانچہ ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے وہاں قریش موجود تھے ان کے اجتماع میں بلند آباد سے کل شہادت پڑھا بس پھر کیا تھا کفار, پکار اٹھے مارو اس بیدین کو. کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا پکار اٹھے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے یہ سن کر انہوں نے ابوزر کو چھوڑ دیا دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا نے پھر مارا چند روز بعد واپس اپنے گھر یہ پہلے ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند بیج مل گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سر سبز و شاداب درخت بن گئے ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تبش سے نجات پائی انہیں راحت نصیب ہوئی ان حضرات کے نام یہ ہیں اسعد بن زرارہ, آف بن, حارس بن رفاع, یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے رافی بن مالک بن اجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اقبا بن عامر بن نابی اور جاور بن عبد اللہ بن ریا یہ لوگ گیارہ نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں وہ بولے ہم قبیل خزرج کا ایک رو ہیں آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف وہ بولے ہاں آپ اس پر فرمایا تو پھر آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے انہوں نے کہا ضرور کیوں نہیں تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی قرآن کی تلاوت کی اور اللہ ازا وجل کی طرف دعوت دی اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں چنانچہ ان حضرات نے فوراں ہی اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے بس اگر اللہ تعالی انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا پھر انہوں نے وعدہ کیا ہم دین کی دعوت دیں گے آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا